رب صورت اللہ اعلان نصرت کے بعد نمونہ نصرت نمونہ نصرت یہ ابو لہب تباہ ہو گیا خلاصہ دشمنان دین کا انجام دنیاوی اخروی وہ ابو لہب کا اچھا جی نصرت آ گئی تو اب نمونۂ نصرت آئے کہ تیرے بڑے دشمن کو ہم نے تباہ کر دیا نمونہ نصرت لکھو اور دشمنان دین کا انجام دنیاوی نمونہ نصرت اور دشمنان دین کا انجام دنیاوی اچھا جی میرے عزیز تبت یادا ابھی لاہ و تب اس کا پہلے شان نظور سمجھ لیجئے اللہ تعالی نے جب حضور کو فرمایا نا انضر اشیرہ کل اقربین تو حضرت نے اپنے قریبی قریبی رشتے داروں کو بلایا اسی سفا پہاڑی پہ چڑھ کے بلا سب اکٹھے ہو گئے تو حضرت نے فرمایا حال وجب تو مونی ساد نو کازیبات سب نے اقرار کیا آپ سچا ہیں پھر آپ نے کوئی کلمہ شریف پیش کیا کچھ لمبی تقریر ہے جب آپ نے کلمہ شریف پیش کیا تو ابو لابی تو حقیقی چچا تھا نا اس نے ایسے ہاتھ کھڑے کیے کہنے لگا تب بن کر سارا لوم والا جما تھا نا ہلاک ہو تو کیا اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا تو دونوں ہاتھ تو اس نے کھڑے کیے تھے تو اللہ تعالی نے فرمایا ابو لہاب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں آپ بھی تباہ ہو جائے دنیا بھی تباہ آخر بھی تباہ آگے سمجھتے تباہ ہو جائیں سمجھے تھا یہ جملہ ہے دعا یا بد دعا کی تباہ ہو جائیں دونوں ہاتھ ابو لہب کے ابو لہب کا نام تھا عبدالعزا کیا تھا ابو لہب اس لیے کہتے ابو کا من ملازم ملازم اللہ شعلے کا ملازم اس کا جو چہرہ تھا نا وہ شولے کی طرح چمکتا تھا لیکن اللہ تعالی نے فرما ابو ہے لیکن اس معنی میں ابو لاہب نہیں ہے یہ ملازم لہاب ہے لہب سے مراد کون سا لاپ ہے وہ جہنم کا لاپ ایسے بچے تباہ ہو جائیں دونوں ہاتھ ابو لاہب کے اور خود وہ بھی تباہ ہو جائے ماغ نہ انہو نہ کام آیا اس سے اس کا مال اور اس کے وہ کمائیے جو کرتا تھا سیاسلا نارن انجام اخروی دنیا کے اندر ایسے تباہ ہوا نا کہ غزوہ بدر کے سات دن بعد اس کو تعاون کا پھوڑا نکلا تعاون کا پھوڑا بڑا بدبودار ہوتا ہے چنانچہ اتنی بھوٹ تھی نا کہ گھر والوں نے ان کو باہر پھینک دیا باہر اس خبیص کی موت آئی مرا اور حبشی غلاموں کو انہوں نے کہا اس کو گسیٹ کے ڈال گڑھے میں رشتہ داری قریب میں جتنا تباہ ہو میرے محترم میں ایک بات سمجھ لی دیئے ابو لہب کے متعلق قرآن نے صاف کہا زلیل آدمی تھا بےمان تھا حضور کا دشمن تھا اس کے علاوہ ابو طالب جو تھا نا وہ حضرت کا کیا رہا فرما بردار رہا تحقیق یہ ہے کہ ابو طالب کی موت کف پہ آئی لیکن ہر وقت اس کو کافر کافر کہنا یہ مناسب نہیں ہے تحقیق اپنی جگہ ہے لے کروہر مانی با لکھتا ہے ایک آنکھ کی خاطر ہزار آنکھ کا احترام کیا جاتا ہے آپ کے والدین کے بارے بھی خاموشی اختیار کرنا ٹھیک ہے جی ادب کا تقاضا یہی ہے سیاسلانجام اخروی عنقریب داخل ہوگا ایسی آگ کے اندر جو صحیح شولے کی باقی اس کی بیوی تھی نا وہ ام جمیل تھی کون تھی جی وہ بھی خامند والی کار بڑی بدماش تھی ام جمیل کی ایک مسلح سا گستاخانہ وہ کہتی پھرتی تھی مزمن اصین و امرح ابینا و دین ہُو حضور کا نام محمد تھا اس سبیسا نے کیا رکھ دیا مزم حضور نے فرمایا میں محمد ہوں یہ گالی کس کو دیتے ہیں مزم کو دیکھتے ہیں ایک بریلوی مولوی مجھ کو گالی دیتا تھا کہتا کہ زور اتنا بدماش ہے زور اتنا بدماش ہے میرا نام اس نے کہا رکھا تھا زور میں نے کہا الحمدللہ میں زور نہیں ہوں میں منظور ہوں <laughs> او تو زور کو گالی دیتا رہے میں منظور ہوں <laughs> تو حضرات نے بھروایا وہ مزم کو گالی دیتے رہے میں محمد اور اس کی بیوی جو کہ اٹھانے والی ہوتی تھی لکڑیوں کو وہ خار دار لے آتی اور حضور کے راستے میں ڈال دیتی تھی اور عورت ان میں جمے تاکہ آپ کو ایجا دے ایک مانا تو یہ خاردار دار لکڑیاں دوسرا مانا اس کا کرتے ہیں کہ دشمنی کی آگ کو بھڑکاتی تھی دشمنی کی آگ کو جلاتا کون تھا ابولاحب اور لکی ڈال کے بھڑکاتی ام جمیل کی تیسرا معنی یہ کرتے ہیں کہ چغل خور تھی تینوں ہیں فی جی دیہا حبل مسد اس کی گردن کے اندر رسا ہو جائے گا پوستے خورما سے مسد کے دو مانے کیے جاتے ہیں ایک پوست خورما خجور کھجور کا چھال جو ہے اس سے بنایا جاتا ہے بڑا مضبوط ہوتا ہے رسی ہوگی پوس کے پر سے دوسرا معنی کرتے ہیں رسی ہوگی مضبوط بٹی ہوگی لوہے کا رسا ہوگا تو تاروں کے ساتھ مضبوط بٹا ہوا گا اس کی گردن کے اندر ہوگا قیامت کے دن یہ کب ہوگا جی قیامت کے دن حقیقت یہی ہے محققین مفسر یہی کہتے ہیں بعد مفسر کہتے ہیں ایک حکایت بیان کرتے ہیں کہ وہ لکڑی اٹھاتی تھی اس کے خامد کے بعد بھی ایک دفعہ لکڑی اٹھا کے ریٹے گردان کے اندر رسی تھی وہ گھٹ گئی اور مر گئی دنیا میں بھی یہ بات کیا اس کا شہید اسلام ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام -e مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اصلاحی مواعظ خالق و کلّی سے چیز کے پیدا کرنے والا